صاحب میرا سوال رمضان المبارک الحمد الحمدللہ عام رحمد ہے اس کے متعلق ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے یہ بات ہوتی ہے کہ جی جب تک آزان نہیں ہو فجر کی تو اس وقت تک جو ہے وہ روزہ مطلب ہے کہ ہم رکھ سکتے ہیں یعنی فری کا ٹائم جو ہے وہ جب تک آزان نہیں ہوتی ہے اس وقت تک ہے تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ارشاد فرما دیجیے کہ شہری کا ٹائم جو ہے وہ کب تک ہے جزاک کرنا اسامہ قادری بھی بھائی ان اللہ آپ چونکہ ماشاء اللہ ہمارے بہت ہی آ, سمیدار, علمی بھائی ہیں آپ نے سوال بھی ماشاء اللہ بہت خوب کیا اور واقعات یہ ہمارے پاکستان میں تو بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے لوگ جو ہیں وہ زان تک کھانا چھوڑتے نہیں اور مولوی جو ہیں یا مساجد والے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے زانے دیتے ہیں. کو پانچ منٹ پہلے دے رہا ہے کو پندرہ منٹ بعد دے رہا ہے کوئی آدھا گھنٹہ بعد دے رہا ہے اس طریقے سے کتنی دیر تک چلتا رہتا معاملہ تو میرے بھائی روزہ رکھنا تعلق اذان کے ساتھ ہرگز نہیں ہے روزہ رکھنے کا تعلق صبح صادق کے ساتھ ہے صبح صادق سے پہلے پہلے روزہ رکھ لینا چاہیے صبح صادق کے بعد کھانا کھایا تو روزہ نہیں ہوگا اب یہ دیکھیے کہ اذان ضروری ہے صبح صادق کے بعد دی جائے اور روزہ ضروری ہے صبح صادق سے پہلے رکھا جائے دونوں میں تو یہ ممالک تو بہت اس کا خیال رکھتے ہیں یہ صبح صادق ہوتے ہی اذان دیتے ہیں لیکن ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہر کیلنڈر پر لکھا ہوتا ہے کرزا رکھنے سے یعنی اذان سے دس منٹ پہلے کھانا کھانا بند کر دیجیے عرب مالک میں یعنی حجم قطسہ میں بھی دیکھا مارات بھی دیکھا کہ جہاں ان کے کیلنڈر ہوتے ہیں سالانہ کیلنڈر یا ماہ رمضان کا وہاں ضرور یہ لکھتے ہیں کہ یعنی روزہ جو ہے دس منٹ پہلے بند کرتے بلکہ حجاز مقدس میں بھی طریقہ ہے تو وہ تو چلنے کی آواز بھی آتی ہے دس منٹ پہلے بعد میں اذان ہوتی ہے لیکن پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور نہ اذانے دینے والے اس میں اتنا خیال کرتے ہیں نہ روزہ رکھنے والے خیال کرتے ہیں اور اپنے روزے ضائع کر لیتے ہیں حدیث یہ ہے کہ ایک وقت کھانا جائے آن جائے اور ایک وقت میں اذان ناجائز ہے کھانا جائز ہے یعنی صبح صادق سے پہلے اذان دینا ناجائز ہے فجر کی اور صبح صادق کے بعد کھانا ناجائز ہے تو اس چیز میں بہت ہی زیادہ خیال رکھا جائے دوستوں کو بتایا جائے ہزاروں نہیں, لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ جہالت کی وجہ سے اپنے جو وہ روزے ضائع کر لے ہیں نہ سادر والے نہ کو مہزمین کو اتنا شعور ہوتا ہے کوئی تو صبح صادق سے پہلے اذان دیتا ہے وہ ہوتی نہیں ہے اور کوئی صبح صادق کے بعد دیکھتا رہتا ہے سب اذان دیتا ہے اور جاہل لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب تک اذان نہ ہو کھاتے رہیے تو طریقہ یہ ہے جو علماء اللہ سنت نے لکھا کہ صبح صادق جب ہو تو اعلان کر دیا جائے کہ نا پینا بند کر دیجئے اور جب صبح سادت مکمل ہوئے تو اس سات دس منٹ روک کر پھر اذان دے دی جائے اسی طریقے سے روزہ کھولتے وقت بھی یہی کرنا چاہیے کہ روزہ کھولتے وقت بھی اذان کا جو ہے وہ یہ نہیں کہ کوئی شخص لیٹ اذان دے گا تو لیٹ روزہ کھولیے روزے کا اعلان کر دیجئے کہ روزے کا وقت ہو گیا ہے کیونکہ پہلے وقت میں لوگوں کو گھڑیوں کا تو نہیں پتا ہوتا تھا وہ ستاروں سے اور سورج سے اتنے ماہر تھے کہ ان کو ہر وقت وقت کا پتا چل جاتا تھا آج کل وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ اس کا بڑا خیال رکھتے تھے تو آج کل یہی ہے کہ بولنے کا بھی اعلان دیا جائے اور روزہ رکھنے کا بھی اعلان کر دیا جائے بعد میں اذان دے دی جائے اور ایک ایک اس میں یہ بھی علت ہے خاص کر فجر کی زان میں کدھر آدمی کھانا کھا رہا ہے اور ادھر مجر نے اذان دینی شروع کر دی اور کھانا کھانے والے نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جلدی اذان دے جانا بھی نہیں کھانے دے اب وہ کفر کی حد تک کیسے مسائل چلے جاتے ہیں کہ وہ تو رب کا نام لے ہے وہ تو لرسل کا احکام اور پیغام دے رہا ہے اور لوگوں کو گالی گلوچ مہاج اللہ سنا گیا ہے خاص کر جو جی لوگ جو ہیں وہ جب اذان کی اللہ ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی بری بات کہہ دیتے ہیں یار اس کو دیکھو کوئی خوف خدا نہیں ہے یہ کھانا بھی نہیں کھانے دیتا یہ جلدی تو بجائے گجائش کے وہ اذان کو مذاکر کر کے دہرا سانس اخارے جو ہو جائے اعلان کر دیا جائے اعلان کرنے والے کو برا کہے گا بھی تو ایک برا کہہ رہا ہے اذان کو تو برا نہیں کہہ رہا نا کافر وہ کافی اگرچہ وہ بھی برا ہے تو اس طریقے سے فجر اذان سے دس منٹ پہلے اگر اذان وقت پر ہو لیٹ ہوتی ہے تو پھر چاہے بیس منٹ ہو جتنا لیٹ روزہ رکھیں بہتر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح صادق کے بعد رکھیں جتنا جلدی کھولیں بہتر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح غروب ہونے سے پہلے کھول دیا جائے تو اس لیے اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے جی منیر قریشی بھائی السلام علیکم و